مسی بن مریم ناؤ مگر ایک رسول اس سے پہلے بہت رسول ہو گزرے اور اس کی ماسودکا ہے دونوں کے انا کھاتے تھے دیکھو تو ہم کس صاف نشانیاں ان کے لیے بان کرتے ہیں پھر دیکھو وہ کسی اونہ جاتے